اور وہ جو آمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے نی جگہ دی اور مدد کی وہی سچے آمان والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی